میں بکال پچھلے جمعے کی گل سنائی تھی نفس نفس میں اللہ سونے پیدا فرمایا تو اللہ نے پوچھا بس میں کہنا تو دیر کیا آتا تھی بس اللہ میں کہنا اس طرح کا مصرت آیا پھر ہوں سامنا رب نے کہہ رب کہا مقابلے آیا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 بھی شریف علی مشکل خشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسداد من من اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ علم حاصل کرتا ہے غلام دنیا زور دنیا جو جو نفرت نہیں دنیا تو نفرت نہیں کرتا دنیا دا دا دنیا وہ اللہ کو سوائے دوری تو کچھ نہیں حاصل کرنا وہ دن ب دن آپ رب تو دور ہوں جا رہا ہونے کے قریب عالم ہوں ادھر علم لگتا جا رہے ادھر آخر محبت لگتی جائے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 محرد اگنے فلگول بڑے وے ماڈرس کے دس ہوئے اگن فلگول اپنے مقدمہ دو سفریاں سن ایک علم بھی پورا رکھ رہے سن پر ہر دل اپنے علم بھی دل کے بھی چلانے دل سن دل علم رنگ جسم علم رنگ ہوتا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 پلان ہدیس جو سامنے چونچے مٹی کھان لگ پایا خدا کی فرماجا فرما فرما بنا دیا جنہیں ندیش رنگیا نہ ہونا چیر آ لینے سب بن سجدا آدھے سوڑیا جب اندر دا اگلا گروسن ملا ظاہری عمل ظاہری عمل والا مالی عمل جا رہی عمل سڈے کر <معشاور> لیں مگر دل سدھا نہیں کر کرتے کیونکہ دل بھی ایک ہے جسم دل کے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 بندے چھوٹے وڈے کسی دے آپ نے خیال نہ رکھا ہو چک لینا ہاتھ, ہاتھ آ کے چوک لگتا آپ آپ میں خان چوڑی تو منی نہیں سمجھتا آپ آپ میں تیر نہیں سمجھنا خوراک نہیں چھن جے آپ کو تی سمجھنا ام کا پرتادہ ہو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 ابھی جگہ والا بڑا سیاح سی انہیں شہر گا بستا اس گل نے اس گلے مہان بناؤ یہ مطلب ادا نہیں دین دی ہاتھ سچ دی گل نہیں روکھا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 اس رات نہیں رپوتیاں سارے سلویاں سردی نہیں مولا دیوار دار کوئی راج پوت نہیں کوئی گجر نے کوئی خان نے کوئی چودھری نہیں کوئی آپ نے کوئی سلو نہیں چلنا دیں اس رات کے والا دل چلنا مولا دے دل والا دل منڈا وہ رات سوچ ہو گئی سا اچھی تاکہ حق من کبھی اوکھنا آئے کبھی مشکل در خوش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 اللہ بولے بولو سب بندوں میں چار سب مت ختم ہونا پتا فرما تو میں صرف کی اللہ گلان کو وہ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 Der, دا, میں نے فرمایا سی یہ ساری سنا دکیا بڑا سام بیمار ساری جاری پیارا میں سویرے آ کے ستا کھان کا ڈوگر تقریر کر کے روزانہ پورا ہی میں مرج تے سوکا جاگتا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 جائے آخری شردار اس دمدار کوئی بسانی سال نہیں تھی نال وفا نہیں وہ زندگی نے کی تھی کہیں نار وفا نہیں فجلی جلا وہ تریا سانی فجلی جا تریا سانی